الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتضي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وضارك وسلم تسليما كثيرا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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد غوتي خيرا كسيرا وما يذكر إلا قلو الألبا سد به گا والی موق صدق رسله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صل على سیدنا محمد, وعلى وعلى آل سیدنا محمد وسلم حضرات علماء طلبا حاضری آج الحمد للہ اس جامعہ سے انسٹھ طلبہ عزیز علم کی نسبت لے کر جا رہے ہیں ساتھ کی ہی حفاظ قرآن کریم بھی ہیں اور قرائے کرام بھی ہیں یہ ادارہ شجر برابر ہو چکا ہے اس کے پھل آ رہے ہیں اور امت کی خدمت میں پیش بھی کیے جا رہے ہیں مدرسہ یہ تربیت گاہ ہے یہاں اساتذہ کرام کی رہبری میں اور رہنمائی میں انسان کامل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے انہیں کام کا بنایا جاتا ہے اور اخلاق کا حامل بنایا جاتا ہے مدرسوں کا کردار بڑا زبردست اور بڑا عظیم کردار ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ اپنی کارکردگی اور اپنا کارنامہ علاقے کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے میں نے جو حدیث شریف پڑھی آپ کے سامنے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی گہری سمجھ اور تفقہ فی پھر دین سے نوازتے ہیں ہمارے طلبا یہ عدیث پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے ساتھ اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے ویسے تو یہ خوش آئین بات ہے لیکن یہ اپنے دامن میں بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتی ہے اور ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ہم اس حدیث شریف کے مزداق ہیں یہ حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے ہم پر فٹ ہوتی ہے ہم کو عالم ربانی کہا جا سکتا ہے فقیر کس کو کہتے ہیں اور تفق کس چیز کا نام ہے جب اس کی تعریف آئے گی اور وہ تعریف کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ وہ صفات جو اس پقی کے اندر ہونی چاہیے ہم میں پائی جاتی ہے تو سمجھو کہ ہم اس خوشخبری کا مزداد ہیں نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے اور اس جیسا بنانے کی ہمیں محنت کرنی ہے ایک لفظ آتا ہے فراغت لفظ فراغت سے کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے لیکن غلط فہمی بھی ہوتی ہے فراغت کا معنی یہ ہے کہ اب ہم ان سے سبدوش ہو چکے سب کتابیں ہم نے پڑھ لی سب کام ختم ہو گیا کچھ ہمارے ذمہ رہا نہیں اب ہم مبتدائے زمانہ بن گئے حالانکہ یہ سند فراغت جو ہے یہ سند مناسبت ہے یعنی اساتذہ کرام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان طلبا کرام کی ذاتوں سے ہم کو امید ہے کہ پڑھانے کے بعد جو صلاحیت ان میں پیدا ہوئی ہے اب اس کو بڑھائیں گے آگے چلائیں گے ترقی کریں گے اور ایک حد تک پہنچیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے اور امت کو بھی عمل کی دعوت دیں گے اس بنا پر کے علم دین اصل میں عمل ہی کا نام ہے جیسے ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اسی طرح علم کی بھی زکات ہے اور علم کی زکات ہے عمل کا نام عمل کے ذریعے سے علم بچتا ہے تو بڑا فقیر وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہو حضرت حسن بصری نفت اللہ علیہ نے تفقوں اور فقی کی تعریف بیان کی کہ فقی کس کو کہتے ہیں فرما کے فقیر وہ ہے جو ازاہدو فی دنیا جو دنیا میں بالکل ظاہر ہو یعنی دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو اس نے دل کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا ہو اور اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا کر چل رہا ہو جیسے حضرت فاروق آزم ربی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقیر ہیں اور تفقوں کا عالم یہ ہے حضرت امام بخاری نحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو فقہ کی اور دین کی بہت اہم بنیاد ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے لے کر نقل کی ہے ان نمل اعمال و جس میں آخری سال پڑھنے والوں کو اپنی نیت کی درستگی کی تلقین کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور یوں فرما رہے ہیں کہ اگر چھ سالوں میں تمہارے اندر تفقو اور تمہاری نیت میں درستگی نہیں آئی تو اب چانس ہے تمہارے پاس کہ آج جو ہے بیٹھے ہو پڑھنے کے لیے تو اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ چادر کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں اور کچھ پیون کپڑے کی چادر میں چمڑے کے بھی لگے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ عدم رغبت دنیا سے کوئی تعلق نہیں برائے نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے اور ان کا یورین ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک طبیب کے پاس بھیجا گیا طبیب نے قارورہ دیکھنے کے بعد کہا کہ جس کا یہ پیشاب ہے اور قارورہ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے ایک عرصے دراز سے روگی کے ساتھ سالن नहीं کھایا جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبیب سچ کہتا ہے میں نے چالیس سال سے روٹی کے ساتھ سالن ملا کر نہیں کھایا سولہ سال میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مکمل کیا ہے اور یہ سولہ سال حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزہ دار رہے کتنی کتابیں درس نظامی میں بدلی ہیں اور چینج ہوئی ہے اور تبدیل ہوئی ہے لیکن بخاری شریف آج تک کسی نے نکالنے کے لیے نہیں کہا یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سارے پیغم اور مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو والدہ نے چند سکے دے کر بغداد بھیجا تھا پڑھنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے آج تو الحمدللہ للہ مالدار ہیں اور ان کے پاس اینک ایسی ہوتی ہے کہ ان کی اینک پر شیخ الحدیث کا دھوکہ ہوتا ہے لیکن ایک دور وہ سے آزم رحمت اللہ علیہ کا گزرا کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے اور علم کی طلب ہے اور جستجو ہے اور تلاش ہے علم کے لیے تو کڑی محنت کرنی پڑتی ہے انتہائی طور پر قربانیاں دینی پڑتی ہے تب جا کر کے تھوڑا سا رحم اللہ تعالی جو ہے ادا فرماتے ہیں اور سے آزم فرماتے ہیں کہ میں گیا سبزی منڈی میں جہاں لوگ اپنا سبزی بیچ کر فارغ ہو گئے تھے تو وہاں پتے اور کچھ سڑی ہوئی سبزی چھوڑ کر گئے تھے میں نے وہ تمام کو جمع کیا اور جمع کر کے دھویا اور دھو کر اس کے لڈو بنائے اور سکھا کر وہ پانی کے ساتھ کھائے کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں علم حاصل کروں اب ایک مرتبہ بھوک نے بہت ستایا سبزی منڈی میں گیا لیکن وہاں ایک منظر عجیب سا دیکھا وہ منظر یہ دیکھا کہ چند فقیر وہ سڑی ہوئی سبزی کے پتوں پر لڑ رہے ہیں تو میں چپکے سے وہاں سے چلا آیا کہ جب فقیر بیچارے خود لڑ رہے ہیں تو میں بیچ میں ٹپک کر ان سے لے لوں اچھا نہیں لگا بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ میں مرنے کے ارادے سے مسجد کے کونے میں سو گیا لیکن مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ناگوار معلوم ہوا اس بنا پر کہ میرا علم مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو میں مسجد میں جا کر کونے کے اندر لیٹ گیا سسکیاں لے رہا تھا نیند تو آتی نہیں بھوک ہوگی تو نیند کیسے آئے گی کروٹیں بدل رہا تھا اس کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا مسجد میں اور اس کے ہاتھ میں توشادان اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اس نے اپنا کھانا کھول لیا اور پھیلایا وہ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم سویا ہوا کروٹیں بدل رہا ہے تو اس نے مجھے آواز دی کہ وہ طالب علم آ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا میری طبیعت نے عبا کیا اور میری غیرت نے نہ کہا تو میں کھانے کے لیے نہیں گیا میں نے کہا تیرا کھانا خود محدود ہے اور میں کیسے اس میں سے کھا سکتا ہوں تو کھا لے لیکن اس نے اسرار کیا بہت زیادہ اسرار پر جو ہے میں کھانے کے لیے بیٹھا جب کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو میں نے کہا میں تالے دے ہوں کہاں کے رہنے والے ہو میں نے جواب دیا کہ میں ریلان کا رہنے والا ہوں تو وہ کھانا کھلانے والا اچھل پڑا اس نے کہا میں بھی اسی شہر سے تعلق رکھتا ہوں خوشی ہوئی دونوں ایک ہی شہر کے ہیں آپ بھی میں بھی آپ یہاں کیسے آئے ہیں کھلانے والے نے سوائی کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں علم کی تلب میں نکلا ہوں میری والدہ نے مجھے وہاں سے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا نام ہے آپ کا جواب دیا کہ میرا نام عبدل ہے اس آدمی کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی تلاش میں پانچ دن سے بغداد میں چکر کاٹ رہا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں کہ عبد ال نامی ریلان کا طالب علم مجھے مل جائے اب یہ کرم دے تھی اللہ کا کہ میں یہاں موجود ہوں آپ کے ساتھ اللہ نے ملوا دیا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بہت بڑی بات ہے جواب دیا کہ اس میں تانجب کی کیا بات ہے ایسے تو اجنبی ملتے رہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں جواب دیا کہ اصل میں جب میں نکلا بغداد کے لیے تو مجھے تمہاری والدہ نے ایک رقم دی تھی اور رقم دے کر مجھے یوں کہا تھا کہ جانا بغداد میں اس نام کا میرا بیٹا ہے اس کو یہ امانت پہنچا دینا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا تم ملے نہیں نتیجتن جو ہے میرے پاس کے پیسے ختم ہو گئے تو تمہاری والدہ نے جو پیسے دیے تھے وہ پیسے میں نے بازار میں کھانا لانے کے لیے استعمال کیے اور وہ پیسے جو تمہاری ماں نے دیے تھے اس سے یہ کھانا خریدا ہے لہذا میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں میزبان نہیں ہوں تمہارا بلکہ تمہارا کھانا ہے اور میں کھا رہا ہوں تم میزبان ہو اور میں مہمان ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے کہ میں بھوک سے اور پاتے سے نڈھال ہو گیا تھا مجبوراً تمہارے پیسے میں نے استعمال کر ڈالے اور استعمال کر کے میں نے جو ہے یہ کھانا خریدا ہے مجھے ماں فرما دیجیے غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے اس کے پیسے جو تھے جو ماں کے دیے ہوئے وہ بھی آدھے اس کو دیے آدھے اپنے پاس رکھے اور فرمایا کھانا آپ کی مقدر کا ہے آپ کھائیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی محنتیں اور اتنی جان جافشانیوں کے ساتھ غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تب جا کر کے اللہ تعالی نے اتنا پوچھا اور اتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ ادا کرایا ہے چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو تعریف فرمائی کہ فقیر وہ ہے جو دنیا سے بالکل بے رغبت ہو اور دوسری تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ آخرات اور آخرت کی انتہائی رقبت ہر وقت اسے ستا دی ہو کہ میرا پرور دیدار مجھ سے راضی ہو جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا مندی اس کے علم کے حاصل کرنے کا مقصد بن جائے تو اصل چیز جو ہے یہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو ظاہر فل دنیا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ راحب فل آخرا ہو تیسری بات بڑی عجیب بیان فرمائی فرمایا البصیر علی الا امر دین ہی جو اپنے امور دین پر بڑی نظر رکھتا ہو مکرو تک کے ارتقا سے اپنے آپ کو بچاتا ہو مستحبات تک کو چھوڑتا نہ ہو ایک ایک سنت کے اوپر اس کا عمل ہو اور وہ سنتوں کا عاشق ہو اس کی زندگی سنتوں سے اور مستحبات سے معمور ہو انتہائی طور پر احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو تو سمجھو کہ یہ فقی ہے اور چوتھی بات بڑی اچھی بیان فرمائی کے بل مداوت رنگ بھی کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں بڑا مداوم ہو خلاصہ یہ ہے کہ میوری دل لاگو بھی خیر یو وقت خوف دین اس کے ماتاحت جو ہے یہ چار امور آتے ہیں کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو دوسرا آخرت کی اس کو فکر لگی ہوئی ہو اور تیسری بات وہ اپنے امور دینیا کا بڑا خیال کرتا ہو حلال اور حرام کی اس کو انتہائی تمیز ہو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور آمال کی دنیا میں انتہائی طور پر آگے ہو جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہم کو نظر آتی ہیں کہ صحابہ کرام جتنا سرکار سے سیکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کی زندگی میں ہمیں عمل نظر آتا ہے اور ماحول اتنا زبردست بنا ہوا ہے مدینہ منورہ میں دس سال کا بچہ ہے لیکن اسے تحجد کی بھی فکر ہے اور اسے سرکار کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی بڑی تمام اور بڑی لالچ ہے چنانچہ یہ چھوٹے بچوں میں دین تھا اور کیسا دین تھا اور دین کی طلب کیسی تھی علم طلب کے بغیر نہیں آتا طالب علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی مدرسے میں نام داخل کرا دیا تو طالب علم طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ اور اس کا کوئی سانحہ اور اس کا کوئی وقت ایسا نہیں جاتا کہ جس کے اندر اس کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی علمی سوال گردش نہ کر رہا دادو دیوگن میں ایک مفتی صاحب تھے وہ رات کو تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو ترکیب کریں اور خود تلاوت قرآن کریم نہ کریں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر کی تگود کے بعد اور پانچ پانچ اجتماعوں کو خطاب کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کتنا تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی فرمایا روزانہ بلا بلانامہ سولہ پارے قرآن کریم کے پڑھتا دوستو آج تلاوت کو ہم نے بالا طاق رکھ دیا ہے اور امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم لوگ یہ پریشانیوں سے دو چار ہیں ہم حل تلاش کر رہے ہیں حل اللہ نے ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ جو قرآن کریم کو زندگی میں اتار لے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آئے گی اور قرآن کریم ناطف ہے اور قیامت تک کی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے مشعل راہ ہے کتنی بہترین بات کہی فرما دین دم سنو گیا سنو تم دف گام تم اگر تم اللہ تعالی کہ احکام پر چلنا شروع کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گے اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی نصرت کب آئے گی جب اللہ کے احکام پورے ہوں گے جب اللہ کی مرضیات ہماری زندگی میں آئے گی جب اپنی مرضیات کو رخصت کریں گے جب اللہ کے احکام پہ چلنا شروع کریں گے تب جا کر کے اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائیں گے جیسے بدر میں مدد فرمائی اللہ نے کونین میں مدد فرمائی اسی طرح اللہ آج بھی مدد فرمانے پر قاضر ہیں اور قیامت تک یہی اصول مدد کا رہے گا اسلح کا یہی طریقہ بھی رہے گا حضرت رات کو قرآن کریم پڑھ رہے آیت پر پہنچے لے سلے انسان اِلَّا مَا سَا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہے جو عمل اس نے کیا اس کا اس کو بدلہ ملنا ہے یہ معلوم ہوتا ہے آیت سے تو ذہن میں شک پیدا ہو گیا شک یہ پیدا ہوا کہ ادھر تو عشال ثواب کو کہا گیا ہے کہ ایک آدمی عمل کرے دوسرے کو سواب پہنچائے تو پہنچتا ہے اور آیت بتا رہی ہے کہ ایک آدمی کا عمل دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوتا تو آیت پر شک پیدا ہو گیا آیت پر اشکال پیدا ہو گیا دماغ میں آیا کہ یہ اشکال حل ہونا چاہیے قرآن شریف آدھی رات کو بند کر دیا پہنچے ہیں اور جت اسلام حضرت گنگوہی ہی رحمت اللہ کے یہاں بیچ میں ندیاں بھی آتی ہیں بیچ میں جنگلات بھی آتے ہیں اور پیدل نکلے ہیں پوری رات سفر میں کاٹ دی اور فجر کی نماز کے لیے وضو تازہ کر رہے تھے حضرت گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ ایسے وقت میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے سر اٹھا کر دیکھا سلام کیا جواب دیا حضرت نے پوچھا حضرت اس وقت کیسے آنا ہوگا دیوبند سے یہاں تک کا گنگو تک کا اتنا لمبا سفر طے کیا آپ نے کیا وجہ ہے فرما حضرت یہ آیت پر اشکال ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاؤں قرآن کریم کی ایک آیت میں مجھے شک ہو تو ایسا مشکوک ایمان لے کر دنیا سے جاؤں تو میں اس بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کیا اسکار ہے فرمایا میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا اور خیال آیا کیا آیت ہے لیس اللہ مَا اللہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے تو حضرت ادر تو سالے ثواب کرتے ہیں کسی کا عمل کسی کے لیے مفید ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اور آیت انکار کر رہی ہے کہ مفید نہیں ہوتا اپنا عمل جو ہے وہ انسان کو کام آئے گا پر میں اس میں اشکار کی کیا بات ہے یہاں سائی سے مراد یہ ایمانی ہے یعنی ایک آدمی کا ایمان دوسرے آدمی کو کام نہیں آتا بس السلام علیکم نماز پڑھی اور فرن روانہ ہو گئے کہ اب میرا خاتمہ بھی اگر ہو گیا تو ایمان پر ہوگا اور شک نہیں رہا مجھے اشکال نہیں ایک صاحب نے سوال کیا ایک اللہ والے سے ہاشیہ پر کسی کتاب نے لکھا ہے مولانا یہ بتائیے فرض سے پہلے فرض کیا ہے سوال کیا فرض سے پہلے کیا فرض ہے یہ بتاؤ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا عمل سے پہلے علم فرض ہے عمل تو بعد میں آئے گا علم پہلے آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے گا تو فرمایا فرض سے پہلے فرض یعنی عمل سے پہلے علم فرض ہے تو اس نے دوسرا سوال کیا اچھا حضرت فرض کے بعد کیا فرض ہے فرما علم کے آ جانے کے بعد عمل فرض ہے فرما یہ دو فرضوں کے بعد کیا فرض ہے فرما اخلاص فرض ہے کہ آدمی کے پاس علم بھی ہو اور اس کے بعد عمل بھی ہو اور یہ دونوں کے اندر اخلاص ہو تو پھر اللہ کے دربار میں وہ مف عمل جو بتا ہے وہ قابل قبول ٹھہرتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کا بڑا کمال یہ تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑی ہوگی ادب المفرد دیکھی ہوگی آپ نے ادب المفرد میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عمل میرا کس درجے کا رہا ہے جو سولہ سال اور پوری بخاری آپ پڑھیں گے تو ہر جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ خیال ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی کتاب کا پڑھنے والا لفظی زبان خرچ نہ کرتا ہو اور زبانی بحثوں میں الجھ کر نہ رہتے آپ یاد رکھیے یہ علم دین لوگوں کے ساتھ بحسا بخسی کرنے کے لیے نہیں ہے کٹھ ہجتوں کے لیے نہیں ہے اور اپنا لوہا لوہوں کے اوپر منگوانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی یہاں کہیں ہمارے خلاف اجت نہ بن جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے اوپر اتنا عمل بھی ہونا چاہیے میں بتاؤں آپ کو حضرت عبداللہ اتنے عباس رضی اللہ تعالی انگوما ادب ادب انسان کو علم دیتا ہے تو آپ اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو علم جو ہے نا یہ نور ہے اور یہ نور کو حاصل کرنے کے لیے ادب کا ہونا بہت ضروری ہے تو علم نموت تو کوئی بھی حاصل کرے گا لیکن نور نموت سے محروم رہے گا اس لیے نور نموت کے لیے ادب ضروری ہے آداب کے ساتھ جو ہے یہ علم حاصل کرنا ہے اور ادب کتنا ہونا چاہیے حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ معقولی اور منقولی دونوں ہیں وہ فرماتے تھے کہ مجھے جو علم حاصل ہوا ہے وہ مطالعے سے کم ہوا ہے اور استاد کا ادب اور کتابوں کا ادب زیادہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت شیخ الحمد رحمت علیہ جب تک بقید حیات رہے میں نے کبھی ان کی خافگاہ کی طرف پیر کر کے سویا نہیں ہوں اتنا ادب انہوں نے کیا ہے اپنے استاد کا تو اس قدر ادب پر اللہ تعالی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب حضرت عبداللہ اس عباس رضی اللہ مطالعہ ہوما سرکار کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے حضرت میما رضی اللہ مال سے اجازت مانگ رہے ہیں اور اجازت, مانگی اور اجازت مانگ اور اجازت مان کر پھر حاضر ہوئے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور دولت خانے میں اور جب سرکار اٹھ گئے تو حضرت ابن عباس بھی اٹھ گئے حالانکہ دس سال کا بچہ کوئی بڑی عمر کا بچہ نہیں ہے لیکن مدینے کی فضا اتنی علمی تھی اتنی عملی تھی کہ رات کو بچے تحجب کے لیے اٹھتے تھے اور مسجد میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا انہیں جذبہ رہتا تھا آدھی رات گزر جاتی تھی لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے خاطر سونے بھی نہیں دیتے تھے مزاج ایسا بنایا تھا اور ماحول ایسا بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور نماز میں کھڑے ہوئے تو واقعات تو بہت ہیں صرف ایک ادب کی میں بات کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس ذرا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سرکار نے سوال کیا کیوں اتنا پیچھے کھڑے ہوئے مجھ سے اور میں سرکار کہاں آپ کا مرتبہ دس سال کا بچہ اور کہاں میری حیثیت میں اس حیثیت کا ہوں کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکوں تو ادب کی وجہ سے میں پیچھے کھڑا رہا سرکار نے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی والحکمہ اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو حکمت عطا فرما یعنی سنتوں کا عمل عطا فرما دقائق کے دینیا عطا فرما گہری سمجھ اتا فرما اور جس کو یہ سمجھ اتا ہو گئی وہ بہت بڑی نعمت حاصل کر گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک ادب کیا سرکار کا سینے سے لگا کر جو دعا دی ہے حضرت عبداللہ اللہ اتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کو تو اللہ نے ایک کا پہاڑ بنا دیا حضرت عبداللہ اتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ہبر الامت کہتے ہیں اور مفسر ملت کہتے ہیں اور قرآن کریم کی عجیب و غریب تفسیر کا ملک اللہ نے اتا فرما اور لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی کہ ابن عباس جب کرسی پر بیٹھتے تھے تو ان کے جسم کی وجہ سے کرسی بھر جاتی تھی اور جب کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا تھا تو ابن عباس کی خوبصورتی سے آنکھیں بھر جاتی تھی اور جب ابن عباس رضی اللہ ہما گویا ہوتے تھے تو آپ کی گفتگو سے لوگوں کے علمی خزانے اور علمی کشکول اور ان کے دامن بھر جایا کرتے تھے اللہ نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر علم سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو میرے سرکار ابن عباس کے لیے اس کی دعا کرتے لیکن دعا دی تو علم کے لیے دی اور علم بھی وہ جس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے علم کا اطلاق ہی ہوتا ہے دین کے عین کے اوپر باقی جتنی چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں وہ تمام فنون ہیں وہ تمام معلومات ہیں معلومات اور چیز ہے علم اور چیز بھی ہے تو حضرت امام بخاری رحمت علیہ فرمانے میرا امل کیا خیجامہ کو لوگ آج کل جانتے ہیں آج کل سب چیزیں ٹرینڈ بدل رہا ہے اور سرکار کی سب سنتیں دھیرے دھیرے واپس آ رہی ہیں اور اس کے نام بدل رہے ہیں لیکن دنیا کہیں بھی جائے گی لوٹ کر ان کو سنتوں پہ آنا پڑے گا اور لوٹ کر ان کو حدیثوں پہ آنا پڑے گا اور لوٹ کر ان کو سر کر پرانے کریم کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے انگریز ہے اور کرشچن ہے اس نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام رکھا دی ہنڈریڈ یعنی دنیا کے سو سلیکٹ لوگ اور منتخب لوگ اور اس میں جیسس کرائسٹ یعنی حضرت اس علیہ السلام کو پہلا نمبر نہیں دیا فرما میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی اور تاریخ پڑھنے کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام لکھوں اور کسی شخصیت کا انتخاب کروں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے ان کو دیکھا کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے کسی سے امپریس ہو کر اپنے آپ کو بنایا ہے لیکن محمد کسی سے امپریس ہوئے بغیر اللہ کی طرف سے آنے والے عید ان سے پوری دنیا کو متاثر کر چکے ہیں اس بنا پر میں نے سرکار کا نام جو ہے اس کو دنیا کے سب منتخب لوگوں میں پہلے نمبر پر رکھا ہے شاید میں اچھی بات کہی صدیوں فلاسفی کی چنانوں چنی رہی صدیوں فلاسفی کی چنانوں چنی رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی اور یہ بیچارے نئے فلسفے میں الگ گئے ہیں تو اکبر البادی اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں اور بھی بات کہتا ہے شاید جس قدر تصیریں خوشی دو کا ہو گئی آپ کے اردو پر مجھے بہت اعتماد ہے اور ہمارے حضرت صاحب نے بھی بہت والانہ جو ہے نعت آپ کے سامنے پیش کی اور بہت سمجھ گئے آپ ماشاء میں یہ شہر پیش کر رہا ہوں جس قدر تصویریں و کمر ہوتی گئی زندگی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی گئی اور کائناتے ماں بن جم ڈھونڈنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی تو آج کی دنیا کا عالم یہ ہے پیشاب میں کیا ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں پاخانے میں کیا ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور خون کیا ہے اور اس کی تحقیق کر رہے ہیں لیکن خود کیا ہے اس کی تحقیق ان کے پاس نہیں ہے وہ نبی آ کے بتاتے ہیں کہ تم کیا ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے اور تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور اس کو قرآن کریم نے بھی کھول کر بیان کیا جس کا پروڈکشن ہوتا ہے وہ اپنے مشین کا آبجیکٹ بیان کر سکتا ہے اس بنا پر اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے انسان اللہ کالا بیان کرواتے ہیں کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کو پہچاننے والے بنو اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچاننے والا بن جائے سب کو پہچانا اور رب کو نہ پہچانا اس سے بڑا جاہر کوئی نہیں ہے میں کہہ رہا تھا کہ پچھنا لگایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انگریزی میں کپیم کہتے ہیں کپی انہوں نے نیا نام دیا ہے کپیگ کا لیکن ہے اس کا نام پیجامہ اور پچنا لگانا اور اس کے فوائد اب سائنٹسٹ بیان کرنے لگے جبکہ چودہ سو سال پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے سرکار نے پچنے لگائے ہیں مختلف مقامات پر سر پر اور جسم کے علاقوں میں پچنے لگائے تو پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنا لگایا اور ابو تعداد نامی پچھنا لگانے والا جو ہے اس کو سونے کا ایک سکہ دیا ہدیے میں سونے کا ایک سکہ دیا نائی کو ہم دے دے کے کیا دیتے ہیں کمر ٹوٹی ہوئی دس کی نوٹ دیتے ہوں گے لیکن عالم یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے سونا جمع کرنا ہے اور جمع اس لیے کرنا ہے کہ میرے آقا نے پچھنا لگانے والے کو سونے کا سکہ دیا تھا میں بھی وہ سونے کا سکہ دوں گا چنانچہ میں نے پچھنا لگایا اور سنت ادا کرنے کے لیے سونے کا سکہ میں نے وہ پچھنا لگانے والے کو دے دیا اب اس موقع پر یہ نہیں سوچا کہ بھائی اس کا ویجز اتنا نہیں ہوتا اس کا مشاہرہ اور اس کی تنخواہ اور اس کی مزدوری اتنی نہیں ہوتی اتنا میں اسے کیسے دے دوں نظر سنت پر رہنی چاہیے بشی بدر کہتا ہے جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے اور راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا نظر ہماری سنتوں پر ہونی چاہیے اللہ کے ارشادات پر عمل کیسے ہو جائے اس کے اوپر ہونی چاہیے دوسری جگہ ادب المفرت میں حضرت امام بخاری نقبت اللہ عمل کی شان جو ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھی حدیب اور قرآن کریم کی آیت کہ غیبت کرنا حرام ہے اس دن سے میں نے اپنی زبان کو تالا لگا دیا منہ کو بند کر دیا فرماتے ہیں کہ منز سمے تو ان غیبت حرام ان تو میں نے غیبت کرنا چھوڑا اور ایسا چھوڑا جس دن پڑا اس دن سے اس کے اوپر عمل کیا تو علم اصل میں تقاضے لے کر آتا ہے اور تقاضا یہ کرتا ہے کہ مجھے عمل میں لاؤ تو میں تمہارے پاس ٹھہروں گا اور اگر نہیں لائے تو نہ لوگ تمہارے پاس ٹھہریں گے اور نہ میں تمہارے پاس ٹھہروں گا عمل کرنے والے عالم سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھتے بھی ہیں نمونہ بھی بناتے ہیں آپ کو بہت کام کرنا ہے ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں انتہائی توازوں کے ساتھ آگزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو محبوظ رکھتے ہوئے اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیے اللہ تعالیٰ آپ کے فائل ہونے کو کام میں لگنے کا ذریعہ بنائے اور فراغت کے لفظ سے غلط فہمی کے بجائے حقیقت میں اللہ علم کا دھنی بنائے انہیں گزارشات پر ہمارے قادر صاحب عالیہ بھی تشریف لائے روانہ تو فروز ہوئے بڑوں کے سامنے ویسے بھی چھوٹوں کا بولنا بے اچھی ہے اس بنا پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ان خان ہونے والے طلبا کو اللہ تعالیٰ اخلاص سے نصیب فرمائے نصیب فرمائے <سلام> وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّرُورِ إِنْفَسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبرت منهما رجالا كثيرا ونساءا وتقل الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين عاموا تقل الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويقف لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان كتابي بالسنن ومن لم يعمل بسنني فليس مني انما يقر من ومن كان حظ مرته الممنوع على أستغفر الله لي ولكم وإساء إنه هو الغفور الرحيم